السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وسلط وسلم علی رسول اللہ اما بعد ریاض الصالحین کے پہلے باب سے ہم آج انشاءاللہ اللہ حدیث نمبر ساتھ لیں گے ون ابھی ہر عبد الرحمٰن ابن سخری سخر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا الى اللہ تعالی تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ولا الاََََََََََ سوريكم اور نہ تمہارى شكل و صورتوں کو ديكھتا ہے ولا كين كلوبكم و اعمال اور بے شک وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو ديكھتا ہے صحيح مسلم کی يہ ہے نبی علیہ سلاۃ وسلام کی اس حدیث میں ہمیں پہلی چیز جو یہ ملتی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا جو عمل کرنا ہے ہر عمل ریاکاری نمود نمائش سے اور دنیا کی لالت سے پاک ہونا چاہیے اور کوئی خاص قسم کا مقصد یا کوئی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہم عمل کرے اللہ کے لیے ہونا چاہیے ہمارے دل کی نیت دل کا ارادہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور یہ نیت ہی دل کی نیت ہی ہوگی جو ہمیں ہمارا عمل قبول کرنے میں مدد درک کرے گی اسی طرح اللہ کے نبی علیہ صلاح وسلم صدیث مجھے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کام کرنے کے لیے اس کا جسم یا اس کی شکل کو نہیں دیکھتا کہ اس کا جسم کیسا ہے خوبصورت ہے نہیں ہے شکل کیسی ہے خوبصورت ہے نہیں ہے لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے دل کا حال جانتا ہے اور عمل عمل سے کیا مراد ہے عمل وہ جو سنت نبی علیہ صلاط والسلام پہ ہوگا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا اللہ کے نبی علیہ صلاۃ نے جس طرح کر کر دکھایا اس طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور دل کا ارادہ اچھا ہوگا نیک ہوگا ریاکاری سے پاک ہوگا کسی باطنی ظاہری نمود نمائش یا مقصد کے لیے نہیں ہوگا صرف اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہیں اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جو آگے ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلاۃ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو صحیح ہو تو انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں اور وہ کسے قرار دیا تھا دل کو اللہ وہی القلب کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ اللہ کے نبی علیہ نے دل کو یہ کہا کہ یہ اگر انسان کے جسم میں ایسا ٹکڑا ہے یہ درست ہو جائے تو اس کے معاملات سارے درست ہوتے ہیں اور اگر یہ درست نہ ہو تو اس کے معاملات درست نہیں ہوتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا ہے ادو تم مارا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ اب ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہوں گے سنت نبی علیہ صلاحت والام پر ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی اگر سنت کے خلاف ہوں گے یا دل کا ارادہ دوست نہیں ہوگا کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا کسی اور خاص چیز کے لیے ہوں گے تو پھر ہمارے لیے یہ جنت کا وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اور ہمیں دل کے ارادے کو پاک صاف رکھتے ہوئے خالص اللہ کے لیے بنائے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ صلاحت وسلام نے جو اس حدیث میں ایک دوسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کے نبی نے خطبہ حجت الوداع پر نشاندہی کی اس حدیث کی اس میں کیا اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بندے کو تقوی کی بنیاد پر پسند کرتا ہے وہ اجمی ہے یا عربی ہے عربی یا اجمی گورا یا کالا جس طرح کا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس اس چیز سے نہیں پرکھتے اللہ کہ اس کا تقوی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تقوی کتنا بلند ہے اللہ کے لیے کتنا خالص ہے اس کو تقوی کی بنیاد پر پرکھا جائے گا اور اسی پر اس کو اللہ کے ہاں مقبول سمجھا جائے گا باب الاخلاص ریاض علیہ کے پہلے باب کی حدیث نمبر آٹھ بھی آج ہم لیتے ہیں ان شاء اللہ ون ابی موس عبد اللہ بن قیصن علاشری رضی اللہ عن قال سیدنا ابو موسا عبد اللہ بن خیص اللہ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سعیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ صلاۃ وسلم سے کسی نے سوال کیا عن الرجا طیلا شجاعتن اس بندے کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بہادری کے لیے لڑائی کرتا ہے وہ اوقات اور دوسرا وہ بندہ جو اپنی حمیت غیرت کے لیے خاندان کے لیے قبائلی لڑائی لڑتا ہے وہ یوقات اور تیسرا وہ شخص جو ریاکاری کے لئے دکھلاوے کے لیے اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لئے ڈر کہلوانے کے لیے لڑائی کرتا ہے ائل کا فی عبیل اللہ ان تین جو کیٹیگری پیچھے گزری ہیں ان میں سے اللہ سے اللہ کے نبی سے سیدنا موسیٰ سوال کر رہے ہیں ابو موسا سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اللہ کے راہ میں کون ہے فقال رسول اللہ علّہ وسلم نبی علیہ السلام نے کہا منقات لتقون کلیمۃ اللہ ہی ان میں سے اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کے لیے اللہ کے دین کی شرب کے لیے جو لڑتا ہے فہو فی صبی اللہ وہ اللہ کے راہ میں لڑنے والا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے متفقن علیہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے سیدنا ابی مسا اللہ شری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے اپنے دل کے ارادے کو اللہ کے لیے رکھنا چاہیے کوئی بھی عمل کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے یہ جہاد کا عمل دین میں سب سے بڑا عمل ہے انسان کو اپنی جان ہتیلی پر رکھ کے میدان میں نکلنا پڑتا ہے تو اس میں نیت کو خالص رکھنا چاہیے ریاکاری نہیں آنی چاہیے دل کے میں یہ بات ہی نہیں سوچنی چاہیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اللہ کے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ پوچھے گا ہاں تم نے کیا وہ کہے گا آیا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا تیرے راستے میں میں نے گردن کٹوائی اللہ کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو تجھے یہ چاہتا تھا کہ تجھے بڑا سمجھا جائے تجھے نڈر سمجھا جائے تجھے لوگ شجاز والا کہیں مجاہد کہیں تو وہ دنیا میں تو نے پا لیا آج تیرا مقام جہنم ہے یہ صرف دل کے ارادہ بدلنے سے اتنی بڑی سزا ملتی ہے دل کے خالص ہونا اللہ کے لیے نیکی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے دل کا ارادہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اسی طرح اس حدیث میں جو ہمیں دوسری چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے یا اللہ کے ہاں کوئی نیکی کرنے والا جو بھی شخص ہے اس پر اس کی نیت کو ہم ظاہر دیکھیں گے اس کی نیت کے ظاہر پر ہم کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ اس طرح کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ ہم کسی کی نیت پر شک کریں یا کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہاں یہ یہ والا کام کر رہا ہے یہ صدقہ کر رہا ہے یا اخراط کر رہا ہے یا قربانی کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے یا اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے یہ اس وجہ سے کر رہا ہے یہ چیز ہمیں بالکل زیب بھی نہیں دیتی اور ہمیں اس چیز کی اجازت بھی نہیں ہے اور معاشرے میں اس طرح کرنے سے نفرت بھی پھیلتی ہے تو اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے جو بندہ عمل کر رہا ہے اس کا رب اس کے دل کو جانتا ہے اور وہ اپنے دل کو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ارادہ ہے اور میرے رب کے ہاں میرا یہ ارادہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے ہم اس کو صرف یہی دیکھیں گے کہ یہ جو ظاہر عمل کر رہا ہے وہ کیسا عمل ہے اور اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے ہی ہم کہیں گے کہ وہ اچھا ہے یا نہیں بس اس سے زیادہ ہم کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص دل کا ارادہ کرنے کی توفیق تع فرمائے اور اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے ہر نیک عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے اور ہمارا چھوٹا بڑا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو آج ہم نے دو حدیثیں لی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھ پر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وہ میں توفیقی اللہ باللہ علیہ ہی توقل انیب